اب جو لوگ مصرف ہی نہیں بک ڈٹے آدمی ہیں بپاش پراش دنیا دار وہ تانا کر سکتے ہیں وہ تو مصرف ہی نہیں یہی فرمایا ان صدقات مسار سے صدقات یقینی بات ہے کہ صدقات ہیں فقیروں کے لیے فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو نصاب سے کم پیسے ہو مساکین مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو قرآن پاک میں اچھا او مسکین انضا مترابہ مسکین غریب خاک آلودہ ہوتا ہے غل عاملین جو صدقات کے محصل ہیں عامل ہیں صدقات کو وصول کرنے والے وہ بھی صدکات سے تنخواہ لے سکتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ حکومت اسلامی ہو سمجھے جی اسلامی حکومت کو جیسے طالبان کی تھی نظام پورا مکمل اسلامی ہو اور صدقات کے اوپر جو محسل و کرنے والے وہ بھی صدقات سے تنخواہ لے سکتے ہیں سمجھ آ گیا نا ایسے عام چندہ کرنے والے نہیں لے سکتے والم اللہ فد اور وہ لوگ جن کی دل جوئی کی گئی ہے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 علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمان نے بھی لکھا ہے لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تردید کرتے ہیں کہ حضور نے کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دی تھی لہذا مفتی صاحب کے نزدیک جن کے اسلام لانے کی امید ہو یہ قسم نہیں ہے گا وہ کہتے کہ کافر بنا دی لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں تو ایک استاد مング? ہیں مفتی احمد شبی صاحب کے ایک مرشد ہیں علامد شبیر احمد عثمانی استاد ہے مفتی اما اور حضرت خانوی کا ہیں مرشد ہیں حال بات اور مرشد استاد ولہ عالم ثواب خیر جو کچھ بھی ہو اب یہ مسئلہ ختم ہے یہ حضرت اگر دیتے تھے نا کافروں کو جن کے اسلام کی امید کو کہ حضرت کے زمانے میں تھا مولا فطر غروب ہو جائے نا سمجھے حضرت کے زمانے کے بعد اجماع صحابہ ہو گیا کہ آپ مولا فطر قلوب کو آپ نہیں دے سکتے غریبوں کو دے ٹھیک ہے نا کو تو بالکل دے نہیں سکتے مسلمان جو کمزور ہوں بھی غریب ہوں تو ان کو تو یہ اب ختم ہے بخر رکا اور گردن چھڑانے کے انداز کیا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 یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اللہ علی محکم و میندین یو دون نبیا یہ تیسرا قسم خوشی. منافقین کے کتنی قسم ہیں گے کتنی بھی نہ یہ تیسرا قسم ہے میرے محترم ہمارے پاس طالب دو قسم کے پڑھتے ہیں بعض طالب محنتی ہوتے ہیں بعض طالب نکم میں محنتی نہیں ہوتے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 اچھا سا اچھا جاؤ جی پڑھو پڑھو اور وہ اپنے طور پہ سمجھ لیتا ہے کہ استاد کے ساتھ کیسے چالاکی کیا ہے جھوٹ بول کے جان چھڑا دی حالانکہ چلاکی نہیں ہم خود بخود تسامو کرتے ہیں کہ چلو غلطی ان کی جانتے ہیں تسام و کرتے ہیں چلو کوئی نہ کوئی پڑ جائیں گے ڈنڈا باریں بگا دے باہر جائیں گے نبی کریم صلی اللّہ علم خدمت کے اندر منافع آتے تھے جھوٹ بولتے تھے ایسے بہانے بناتے تھے سمجھے علیحدہ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے حضور کے خلاف کوئی آدمی ان کو کہتا کہ खिलाफ تو خلاف تم باتیں کر رہے ہو حضور تک پہنچ جائیں گی حضور ناراض ہو گئے وہ کہہ تو نہیں ناراض ہوتے ہم قسم کھا کے جو ہی بات کرتے ہیں مان لیتے ہیں کسم کھا کے جو بات کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں منوا لیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا حالانکہ حضرت جانتے تھے لیکن اپنی رحمت اللہ عالمینی کی بنا پر تو شامو فرما لیتے اب یہ بات سمجھ یا نہیں آہ. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے لاکن سید, قوم سید قوم ہل متغبی جو غبی ہوتا ہے نا وہ قوم کا سردار نہیں بن سکتا قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو غبی نہ ہو متغابی ہو کیا متخاب جان بوجھ کے غبی بننے والا تو جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا غریب اس کے پاس بہانے بنا کے آتے ہیں تو ایسے سر ہلاتا رہتا ہے سمجھتا ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں تو غبی ہوتا ہے متغاب بن کے بیٹھتا ہے مط... وہ کبھی سمجھتے <laughs> تو کہتا ہے بھی ہونا چاہیے قوم کا سردار چنگوشی بھی کرے <laughs> آ, تیسرا قسم کا جی ان لوگوں میں سے وہ منافق بھی ہیں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 لکھ لو کان کا معنی اوپر یس مو کل کیلن و یک بلوز کا معنی یس مؤ کل کیلن و یک بلو تمہارا کان جو ہے ہر بات کو نہیں سنتا تو کان سے مرا جی لیتے وہ تو کان ہے یعنی ہر بات سن کے قبول کر لیتا ہے کہتے ہیں ہوا اوزون و تو کان ہے شکوا کل اوزون خیر اللہ کم جواب شکوا آپ فرما دیئے وہ کان بھی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے کان بھی ہے تو تمہارے کہ تمہیں ڈنڈا نہیں مارتا بلکہ خوشخلکی اور رحمت اللہ عالمین سے تسامب کرتے ہیں اب سمجھی بات یواب شکوا آپ فرما دیئے وہ کان بھی ہے تو اچھا کان ہے واسطے تمہارے وہ دونوں خیر اللہ کو کان ہے اچھائی کا واسطے تمہارے او تمہارے بھلے میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ساتھ ساتھ وہ یومنی اور تصدیق کرتے ہیں کس کی مومنی حضور کام المومنی کی تو تصدیق کرتے ہیں تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہارے لیے کیا ہے صرف مہربان ہے وہ رحمت اللہ زین کے غور سے سمجھو اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے زہراً تم نے سے اس آمنو کے نیچے کیا لکھو ظاہر تمہاری تصدیق نہیں کرتے تصدیق ان مومنین کی کرتے ہیں جن کا ذکر پہلے آئے باقی جو زہری مومن و منافق تمہاری لیے کیا ہے رحمت ہے خوش خلکی کرتے ہیں مہربانی کرتے ہیں کہ چاشوشی کر دیتے ہیں حضور رحمت اللہ عالمین ہے یا خاص مومنین کے لیے رحمت ہے ہاں اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان اللہ زیرن تم کے لیکن ولدین جو جی زونا نتیجہ سن لو نتیجہ توہین حضور تو چاش گوشی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کریں گے اللہ تو خلا ماریں کے سزا دیں گے نتیجہ توہین رسول جو ایجاد دیتے اللہ کے رسول کو ان کے لیے زاب دردناک ہے یا پون بلا بقایا شکایات مشترکہ شکایات مختصہ بھی آ رہی ہیں مشترکہ بھی قسمیں اٹھاتے ہیں ساتھ اللہ کے واسطے تمہارے آ راضی کریں تم کا مومن ہو حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے کہ یہ راضی کریں ہر ایک کو حض ضمیر کا مرجا کلو واحد ہے اگر وہ مومن ہیں تو علم یا عالم تخریف فروی کیا نہیں جانتے کہ جو مخافت کرتے اللہ کے اس کے رسول کی بے شک اس کے لیے نار جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور یہ رسوائی بڑی ہے یا حضر المنافقون خون لکھ لو غزوہ وائے تبو کا واقعہ غزوہ وائے تبو کا واقعہ قسم و ہی تیسرا ہے منافقین کا جو مذاق شراقیں کرتے تھے وہاں بھی استدا کرتے تھے مدینے کے اندر اور غزوہ تبو کے اندر بھی مذاق کی جیسے مدینے میں مذاقیں کرتے اسی طرح جو تبو کا سفر تھا نا اس میں بھی کہا کی انہوں نے مذاق کی تو کیا مذاقیں کی؟ یہ پانچ چھ ایسے منافق ساتھ ہو جاتے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 کہ مذاق کیا نہ کی حضرت تک کسی کا پتا چل گیا تو حضرت نے ہوا یہ کیا حرکت کی حضرت مزاح کریں داد نہیں, نہیں بڑے ہم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ سفر سفر طے ہو ایسے لوگ کہتے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جاتے ہیں دل میں یہ بات نہیں ہوتی اس لیے ہنسی مذاق کرتے ہیں کیا سب پر آسانی دیتا ہے وہ مذاقیں بھی کرتے جائیں استضاع بھی صبر بھی طے ہو جاتے ہیں بڑے برک یا <laughs> <يادر> المنافقین یہ زاجر ہے زاجر بار استذا اور یہ واقعہ سفر تبو کا ہے ڈرتے ہیں منافق یہ کہ اتاری جو ان کے اوپر کوئی صورت خبر جو ان کو صاف اس چیز کے جو ان کے دلوں میں ہے پولس تحز یہ امر تشریح ہے یا تحجیبی ہے مزاق کا حکم کیا گیا تہدی جیسے استاد کہتا ہے کھیلو کھیلو آ فرما دیا مزاقیں کر لو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس اندیشے کو جس سے تم ڈرتے ہو ازا ملے گا ظاہر کرنے والا ہے اس اندیشے کو جس سے تم ڈرتے ہو والا انسال تم شکوا اور اگر سوال کرے تو ان سے یہ کیوں مذاقے گی کی؟ کربزہ ضرور کہیں گے سوائے تھے ہم مشغلہ کرتے تھے نفز مانا مشغلہ کرتے تھے اور خوش تبھی کرتے تھے تاکہ سفر آسانی سے طے ہو اللہ بل جواب ہی شکوا کیا فرما دیے اچھا اللہ کے ساتھ اس کی آیات اور رسول کے ساتھ استذا کرتے ہو کسی سے سفر تمہارا طے ہوتا ہے نہ معذرت کرو کا دفار تم ظاہر پہلے تمہارا کفر کیا تھا بات ان کا ہے کفر تمظاہر تاکہ کافر ہو چکے ہو تم ظاہر بعد ایمان تمہارے ظاہری کے میرے محترم ان منافقین کے اندر ایک بزرگ تھے حضرت مخشی مخشی بن حمای وہ مسلمان ہو گئے دل سے جب حضور نے بلایا نا کہ تم مذاکن کر رہے تھے تو وہ جان گئے کہ آپ تو صاحب واہ جائیں تو حضور کے سامنے اقرار بھی کیا توبہ بھی تو ان منافقین میں سے ایک نے کیا کر لی توبہ ان کا نام ہے مخشی بن حمایت تو یہی فرمایا کہ ان نام اگر معاف کر دیں ہم ایک تحفے سے تم سے یعنی مسلمان ہو جائیں تو عذاب دیں گے دوسرے تحفے کو بائیں طور کے مجرم ہے والمنافقات یہ کتنا قسم ہے جی چوتھا یہ بھی شکایات مشترکہ ہیں پر منافق مرد منافق عورتیں بعض محمد باز ایک طرح کے ہیں بعض بعض کا کیا مانا ان کے مزاج ملتے ہیں یا مرونہ بالمنکر منکر یا علامت نمبارے حکم کرتے ہیں برئی کا علامت نمبارے کہتے ہو ٹی وی لے لو اچھی چیز ہے ٹی وی گھر میں ڈرامہ دیکھتے رہو حکم کرتے ہیں برائی کا علامت نمبر ایک مارو روپتے ہیں کیسے نیکی سے آہ. کیا کہتے ہیں مولی منظور کے پاس چار گھنٹے گونسایا کرتے ہو چھوڑو روکتے ہیں کیسے نیکی سے نمبر دو کوئی آیا بی نمبر تین وکیل ہیں بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نسل نمبر چار بھلا دیا انہوں نے اللہ کو اللہ نے بھلا ان المنافقین انجام دنیاوی بے شک منافق وہی کافر ہیں فاسکون کا منع کافر وعد اللہ انجام اخروی وعدہ دیا اللہ نے منافق مردوں کو عورتوں کو کافروں کو, کو، نعری جہنم کا ہمیشہ رہیں گے اس میں یہ کافی ہے اور لانت کی ان پہ ان کے لیے عذاب دینی ہے قل لذین من قبل کم کلین سے پہلے عبارت مقدر مانو گے یا نہیں کیونکہ تشبیہ ہے نا آپ تصبیر کے لیے تو عبارت ہو بھی مقدر انتم او المنافقون عبارت معذوف ہے انتم او المنافقون تم اے مناف کو مثل ان لوگوں کے ہو یہاں وجہ تشبیح کی کیا ہے کفر اور سزا پہلے لوگ بھی کافر تھے اور ان کو سزا ملی تم بھی کافر ہو تمہیں بھی سزا ملے گی تم اے منافقو مثل ان لوگوں کے ہو کس بات میں کفر میں اور سزایا بھی مثل ان لوگوں کے ہو جو تم سے پہلے تھے وہ تھے وہ زیادہ سخت تم سے بے بار طاقت تھے نمبر ایک یہ ہے اسباب غرور ان کے غرور کے اسباب تھے وہ زیادہ سخت تم سے بہت بات طاقت کے نمبر ہے بھائی قوم یا زیادہ تھی تاکل میں یا نہیں یہ نمبر تو یہ بھی اسباب حرور میں سے آئے تو ان کے مال بھی زیادہ تھے اولاد نمبر تین اولادیں بھی زیادہ تھی پر سمت انہوں نے فع اٹھایا بےخلا کے ہم اپنی دنیاوی حصے کا یا خلا کا من کرو گے دنیا بھی حصہ بس نفا اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے کا انہوں نے اٹھایا تم نہیں نفع اٹھایا فسٹ تم کہا تم تم نے بھی نفا اٹھایا اپنے دنیاوی حصے کا جیسے نفا اٹھایا جو تم سے پہلے تھے وہ خوش تم کل خاصی اور گھسے تم باطل میں یا باطل میں لکھ لو اور گھسے تم باطل میں جیسے وہ گھسے تھے کفر میں برابر ہوئے یا نہیں کفر میں کیا ہوئے برابر آگے سزا یاابی میں برابر ہے الاائے کہ پتہ مال یہی لوگ ہیں ہفت ہو گئے مال ان کے دنیا آخرت کے اندر اور یہی لوگ خسارے ہیں وہ بھی یہ بھی سب المیات ہند تخویف دنیا بھی ان منافقین کو سمجھنا چاہیے پہلے منافقین ان کو خطاب تھا اب خطاش سے التفاف خیبت کی طرح کیا نئی آئی منافقین کے پاس خبر ان لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے یعنی قوم نو قوم ابراہیم قومی مدین موتا فکا الٹی ہوئی بستی ہیں کن کی تھی قوم لود کی آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے بس نہ تھا اللہ تعالیٰ کے ظلم کرے ان پہ لیکن اپنے نفس میں ظلم کرتے ہیں نتیجہ دیکھ لیا میرے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 کیسے اس کی شاگردنی تھی تو میری شاگردنی ہوئی نہیں نینے کا کہ آپ کی شاگردنی نے عجیب بات کی کہ, کہ اس کی شادی ہونی تھی اور وہ کہنے لگی میری شادی کی شرط یہ ہے کہ میں اس گھر کے اندر رہوں گی جہاں ٹی وی بالکل نہیں ہوگا آج کل تو عورتیں کہتی کہ ٹی وی ہوگا تو آؤں گی نا لیکن اسے شرط کر کی تب آؤں گی کہ ٹی وی ہمیشہ کے لیے نہ ہو میں نے کہا اللہ جزاد اس کو مومن مرد مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے حکم کرتے ہیں ساتھ کے اس کے نیکی کے اولیا آباد نمبر ایک لکھو اوساد دینی محبت ہے نا اولیاء آباد یا مرون نمبر دو روکتے ہیں برائی سے نمبر تین قائم کرتے ہیں نماز کو چار دیتے زکات کو پانچ جوتیون اللہ رسوخ اتنی اللہ رسوخ کی کاج کرتے ہیں الاح کا سمرا نتیجہ یہی لوگ ہیں اس سین تاکید کے لیے ہے ضرور رحم کرے گا ان پہ اللہ اور اللہ عالب حکمت والے ہیں وعد اللہ المومنین کی اللہ نے وعدہ دیا مومن مردوں کو مومن عورتوں کو بیچ کا جاری ہیں نیچے ان کے نہر ہمیشہ رہیں گے مکان ہوں گے پاکیزہ فی جنات عجم ہمیشہ رہنے کے باغات میں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہوگی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 wwwshaheed